ازانِ قبر کی کیا حقیقت ہے نیز میت کو قبر میں اتارتے وقت سلاۃ و سلام ناز شریف پڑھنا کیسا ہے میت کے ساتھ درو شریف یا سلاۃ و سلام پڑھنا بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں آلہ حضرت فاضل بری رحمت اللہ تعالی کی وسایا شریف ملاحظہ فرمایا اعلی حضرت نے اپنے وسایا شریف میں جو وسیعتیں کی ان میں ایک وسیعت یہ کی دیکھیے ان کی دیانت اور عدالت فرما خبردار جب میرا جنازہ اٹھے تو میری شان میں کوئی شعر نہیں پڑھنا کوئی نصرہ کوئی منقبت میری شان میں نہیں پڑھنا اور اگر کچھ پڑھنے کو جی چاہے تو جب میری میت اٹھے تو جناب کابے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود یہ نات پڑھنا یہ نات پڑھنا لہٰذا میت کے ساتھ نات یا درو شریف پڑھا جائے اور تو یہ جائز ہی نہیں بلکہ میت کے لیے انشاءاللہ اس کی مخفرت کا سامان بھی ہے اب آئیے ازان کا مسئلہ اس میں لوگ بہت زیادہ الجھے ہوئے اعلی حضرت امام اہل سنت کا خاص فتوہ, اس پر پورا رسالہ موجود ہے میں صرف مختصر ارض کرتا ہوں فی نف سے قبر پر ازان یہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان میں ہم نے پکارا حیا علی السلام نماز کے لیے آؤ تو لوگ ہمارا مزہ کر کے دیکھا مردوں کو بلا رہے ہیں نماز کے لیے دیکھا مردوں کو نماز کے لیے بلا رہے رہا حیا الفلاح یہ دیکھو مردوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ فلاح کی طرف احمقوں نے مسئلہ ہی نہیں سمجھا اعتراض جڑنے سے پہلے تھوڑی بہت آدمی میں عقل ہونی چاہیے اب پوچھئے کہ حیا علی صلی حیا الفلاح مردوں کو بلایا جا رہا اب آئیے اذان نماز کے علاوہ کئی جگہ دینا جائے اللہ ابن آبی دن شامی رحمت و لال شامی میں اس کے تمام مقامات نقل فرما جن میں سے میں ارز کرتا ہوں حدیث شریف میں ہے ایک شخص بہت زیادہ حیران اور غم اندھو ناک حالت میں حضور کے پاس آیا حضور اس کے چہرے کو دیکھا تو بہت زیادہ غم گی حضرت علیما اٹھو اس کے کان میں ازان کہ حضرت علی نے کان میں ازان کہی تھی کیا مطلب ہوا کوئی آدمی خم میں مبتلا ہو اور قوت بردہ جواب دے جائے تو ازان کی برکت سے اس کو تمانیت حاصل ہو جاتی جیسے ایک میت ہو جائے آدمی کو سبری نہیں آ رہا رو رازارو قطار اس کے کان میں ازان کہہ دو جہاں اذان نماز کے بلانے کا ایک ذریعہ ہے وہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر یہ بھی ظاہر رکھے آپ اسی طریقے سے تعون ایک مرض آپ جانتے ہیں کہ جب تعاون ہوتا ہے پورے پورے شہر جو ہیں وہ میتوں سے بھر جاتے ہیں تو ایسے مرض کے لیے بھی لوگ کیا کرتے ہیں ازان کہتے ہیں کہ ازان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مرض سے آزادی عطا فرمائے کہیں بارش ہو جائے اور تھم نہیں رہا چھتے گر رہی ہو لوگ تباہی اور بربادی کا شکار ہیں تو ازان کہی جائے کہ ازان کی برکت سے جو تباہ کار بارش ہے وہ بند ہو جائے طوفان آ جائے آندھی آ جائے زلزلہ آ جائے تو بھی ازان کہی جاتی کہ اللہ و تعالیٰ کا ذکر ہے تو اذان کہنے سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اونٹ یا گھوڑا اگر کٹنا ہو جائے اونٹ اور گھوڑا کبھی کبھی کٹنا ہو جاتا کاٹنے لگتا جانوروں کے ماہرین کہتے ہیں کہ اونٹ اور گھوڑا جو ہے یہ خدا کی قدرت کے اس کے جناب اس کی جو عادتیں ہیں وہ آدمی کا سر پکڑتا جب کسی سے بگڑ جائے تو سر پکڑ لے گا بالکل ہوگا منہ پہ ایک جال ڈال دیا جاتا تاکہ اس کا منہ کھلے نہیں اور کسی کو پکڑنے نہیں پائے گھوڑا اور اونٹ جب کٹنا ہو جائے تو آدمی کا سر پکڑ لیتا تو اونٹ اور گھوڑا اگر کاٹنے لگ جائے تو کہا اس کے کان میں بھی اجان کہی جائے تو اس کا کاٹنے کا معاملہ ختم ہو جاتا یہ شرارت جو ہے اس کی ختم ہو جاتی اللہ ابن آبی دن ان تمام معاملات کو نقل کرتے کرتے آن کر کے فرماتے ہیں اور ازان کہنے کا ایک موقع میت کو قبر میں اتارتے وقت بھی ہے جب میت کو قبر میں اتارا جائے تب بھی اذان کہی جائے کتاب ال ازان اللہ عابلم شامی رحمت العلیہ کے ملاحظہ فرما لیں اس میں جزئیہ موجود ہے اور اگر دار الحمدی آئے تو ہم نے باضابطہ اس کو لکھ کر انڈر لائن کر کے صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا دو منٹ میں آپ کو نکال کر دے دیا جائے گا اور اس کی فوٹو کاپی آپ ہم سے لے جائیے کہ میت کو قبر میں اتارتے بھی اذان کہی جائے یہ